جتنے حضرت صاحب دوروں سفر کر رہے اتنی کم از کم آواز نارا سناؤ تاکہ ان تھکاوٹ دور کی وجہ نارا تک نارے نار نارے نسال نافت نارشد یاد ملا دے مستفا رايدا من نفسي ثم آدم شاپ کے اللہ حدے اللہ حد اللہ شاہ اپنے صدقہ خریدا مبارکوں نے اپنے لکھن دبار میں قبول فرمائے ملک اللہ حدف کا نمبردار و حیات صاحب محمد اللہ تمام بانیان تمام اور تمام حاضروں نے محتمدین حاضر و قبول فرما دنیا اور آخرت میں شہادت فرما اس وقت جناب کے سامنے جس موضوع پہ کلام کرنے کا ارادہ ہے وہ اس نوجوان زوال امت کی کہانی اور درسو ادرت حضرت سیدنا کلی ملا ہلا نہ ناز ہون والی اللہ بھی کلام مستفا دیا چند شفا اور چند فضائل و خسائش آپ نے پڑھے او فضائل مبارکہ بیان کر کے رب رفلا پہلی جڑی چیز آپ نے پڑھی سی وہ امت وہ جڑی نیکی ایک کرے گی اللہ تعالی دس بنا دے گا جب گناہ کرے گی اس اللہ تعالی نے وجا نہیں منجاب حسن بلا وہ آشروا مت لیا منجاب سی ہے بلا یار مسئلہ ہے جا نیکی ایک کرے گا وہکیاں دس بتا دی جانیاں لیکن جہاں برائی ایک کرے گا گھنوں صرف وہ مثل ہی گنا جو جزا ملنی چاہیے وہ ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ گنا ادھر نہیں بتائے گا نیکیاں آے پاس رقبت والے پاس بتا دے رحمت پاسے گا دوسری شفت مبارکہ پڑھی حضرت من شدلی مالی حصہ لا امت مبارکہ ہمیشہ خود نیکی کرتے رہن گے دوسروں نیکی کا حکم دے رہے رہے خود برائی تو بچتے رہن گے برائی تو دے رہنگے اور اس کو ڈکتے رہے جیسا نے بیان فرمائی ہے میرے موجود کے مطابق بسوں کر کے واپس ادھر موجودہ لاؤنا جو بوشا پات میں یہ پڑھا کہ انہوں کو اولین اور جو اللہ تبارک وط السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دنیا کا تشریف لے آیا نا امتان نا نال جو گزاری جو احوال نے او رب العالمین نے اپنے پاک کلام وچ بیان فرما چلم پاک لے کے عیسیٰ پاک تک جیڑیاں موٹیاں موٹیاں گلیں قابل بیان سن رب العالمین نے وہ گلا بیان فرما کے وہ علم جا رب دینا چاہتا سر وہ فرما علم کیڑا جو آخری نما نہ دے امتانے کچھ لوگ چنگے سن کچھ لوگ بھڑے سن جے چنگے سن ربل آلمی وہ ذکر بھی فرمایا ہے جڑے بھڑے سن ذکر بھی جادوگر ذکر بھی جادوگر ذکر بھی فرمایا نمرودر کے بت پرست بھی فرمایا لیکن سدکے جا سابے نیکل کا بھی ذکر فرمایا علم اتا فرمایا ہوں آخرین دا علم کہڑا ہے جیڑا قیامت تک دے آنے والے فتنے قوم دین اسلام تو دوری دے اسباب امت دی تو کہ اس میری مخلوق آشتے ضروری یعنی اللہ دے علم جو ساڑھے آشتے لینہ ضروری اسی ہے اور رب العالمین نے اپنے پاک کلام دے میں نازل فرما کے اس دا علم سانو عطا فرما رب سونے نے اس واش دیا ویخو ایک بندہ رستے جا رہا ہو بندے رستے کے اگلے احوال کا پتا نہیں ملتا اچانک کھڈا بج سکتا ہے اچانک ٹھڈا آ سکتا ہے بندہ بھی سکتا ہے نقصان اٹھا سکتا ہے ہو سکتا ہے رستا بدل جاوے دو رست دو راہے تے جا کے رستہ بھول جا تے غلط گل تے لگ جاوے اپنی منزل سے پہنچ سکے گا ہوں پر عالم نے دنیا میں اس مسافر نمت کریم علیہ مال و تسلیم پہلے دا علم بھی عطا فرمایا ہے بھائی اے محبوب اے اے میرے محبوب کے جو پہلے سنتے سن جڑے چنگے سن رب العالمین اونا دا آلین کا آدی بارکا اجرتے ثواب بیان فرمایا جڑے بہرے سنت کا عذاب بیان فرمایا ہے تاکہ میرے رسول کی امت نگ جائے راہ چلد آ جائے نا یا خوبصورت فلاحیاں فلایا وہ ادھر ادھر نظر آن لگ جان کے خبردار وہ تھی ہوا کڈیا ویستے راہ چلنا نہیں ادھر ادھر کے فل والوں ویچ کے وہ جا کے اس راہ رستا مشکل آتا رہا ہے رستے دیا مشکلات اپنیاں ہوزل سے خوبصورتی ادر ادر والی چیزوں ویستے کدے اتنے کھڑیا پر آلم نے وہاں پچھلے پچھے بھیا فرمایا تاکہ جتنے عذاب بھی میرے رسول کی امت نگ جائے جتنے ثواب والے ہیں وہاں کا بھی میرے رسول کی امت دا علم ہے یعنی جیسے سفر جا رہا نا اب سفر دے احوال دا بیان کرنا بھی فلانی تھان سے اس طرح دے معاملات ہو سکتے ہیں اس طرح دے معاملات ہو سکتے ہیں اور روک بھی سکتی ہے راستہ روکنے والا کوئی روک بھی ہے فلانے راہکو بھی ہوتے ہیں فلانے راہ چوریاں ہو جی فلانی تھان سے بندے لٹے جانے فلانی تھان وہ بڑی محفوظ تھان ہے اسمر جاؤ ایک راستے دے احوال کا بیان کرنا جی مسافر ضروری ہے رب العالمین نے امت مصطفیٰ دے واسطے آن والے حالات و واقعات بیانچ فرمایا تاکہ میری محبوب دی امت پتہ لگ جاوے اچھی یہو جہاں تھاوان سے اڑ کے رکنا نہیں یہاں النا نہیں یہو جہاں محتاط نہیں ہونا تھا چوڑا ہو کے نہیں ترنا اتوں سکون چپ کیتہ قدر جانا ہے اتوں حفاظت گزر جنا ہے اتوں جناب آئی در ادھر دیکھا بغیر قدر جان ہے پور سکون ہو جانا ہے کیونکہ اتر رکن ڈکن آپ ہے ایک قصہ مبارک قرآن حکیم مجید مجھ کے دوسرا پارہ ہے شورت البقرہ شریف دے دوسرے پارے آخری رخو اور آیا تب آیات اٹھ سات آیا تب ایک قصہ آل امیر نے بیان فرمایا اشارات میں تفاشیر وہ مکمل وضاحت میں جو بیان کروں گا تفسیر یعنی قرآن حکیم تو علاوہ جو کچھ بیان کرا وہ قرآن کریم کی تفصیل لکھنے والے رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن نے کفیری بیان گا اور ان شاء اللہ رحمان ایسا موجود جناب پہلے نہیں سنیا ہونا اندی بولو بولو سبحان اللہ فرماؤں کیا آپ نے نہیں دیکھا موسا پاک موسیٰ پاک کی امت نو بنی اسرائیل نے اس گروہ موشا پاپ تو بعد یعنی کہ مطلب ہے درویز موشا کلیم السلام اپنی نبوت فرما دے اپنی رشالت فرما دے آپ نے وشال شریف تو بنی اسرائیل گروج کا دور آئے درویز اسلام تعلیمات کی برقت نہ دورے فاروقی گروج آ جائے بنی شرائیل بڑیاں بڑیاں مملکتاں بڑیاں بڑیاں حکومتاں بڑی بنی اسرائیل گئیاں گئی جسے بنی اسرائیل گئیاں اموال ہاتھ آ گئے لوگ گریبان ونڈ ونڈا کے ان کو پار سر جگہ بھرے گئے اس وقت اموالے واسطے کو بیٹھ کے سوچن لگ پئے بولو درت وجہ شہان ادر حضرت رے پوشا کلیم تو بال جیسے لے گو میں بنی اسرائی انہوں بہت سارا مال آ جائے ہر آپس مشورہ کرنا بیٹھ گئے جو خرچ کر دے خرچ کرنا ضروری ہے جو کچھ بھی سنو مل گیا سارے سارا کچھ اپنے خرچ کرنے خود بن گے کرنے مال جو, جو کٹھا ہے چنگے رستے خرچ کرنے آئے، یعنی عزت مطلب بعد شاہی سے مال مل جائے وہ صحیح میل خرچ کر دیا وہ کہ لگے کبھی کرے خرچ وہ کرنے آئے او ایک سندوک بنا ایک سندوک بنا صندوق سندوک نے جڑا بنا لاندی کے پترے بنا لئے کدو سونے دیا مینا کاریاں ہے لئے کے کے جواہ رات جڑ کے سندوک بنایات دیا تختییا رکھ دیا گے سلام نبی موسا پاپ کے تبر رخات بھی رکھ دیں گے نبی ہارون پات کے تبر رخات بھی رکھ صندوق بنا گئے نے تبرکات نو سجا لیا جسے تبر تبرکات سج گئے جب جنگ تکلتے سن کار جنگ کرتے سن سن چامنے رکھ لرا پلا لمین بارگا بچ دعا کرتے سن پرورگارا اے جڑے تبر اے جڑا تیرا کلام نبیاں پری کلام پیچھوں کلبا حال فرما دے بس جو ہی وہ دعا کرتے جانے سال قبول فرما لینا سیٹر پہ سبحان شان بروکا مبارکری بنیاں برکتے جیسے تبر روکا مبارک اگ رکھ کے دعا کرنی پر مار اپنی رحمت دیارج قبول فرما لین جب آنی کلبا مل جان ادھر سونے وڈکیا نے اللہ کے قرآن اللہ کے کلام خرج کیا رب ددیا کے تبر رخاط واسطے دیتے خرچ کیا بنیا رہا سی سو کچھ ملیے اللہ دی بولو بولو سارے مل کے شبہ اللہ کوئی حرکت نہ کرولا پٹکشیل ربل والا دنیا ہوتے پوری دنیا لے جو پوری دنیا اس یہود قوم دی قوموں ری یعنی کی مطلب کہ کوئی فارمشر کی درادر دے دی سن تو یہود اتنے سپر پاور شمار ہوتے بولنا پیا بولنا کیونکہ اج کل کے دور لفظ بولیا پاور بڑا ڈر میں چونکہ اسلام دی گل کرنی ہے اس واسطے میں اے لفظ تاں پہ بولنا اسلام دی خدر دی جویں سپر پاور دا لفظ یہ قوم سمجھ دیے, اے اسلام دی طاقت دیے اے بے خوش جیسے اسلام کی تا سمجھے بھی در خوش سونے جیسے پنی اسرائیل ایڈیاں عزت ملیں دنیا دیا ہاتھوں مل گئی پھر تک ہے نے جس چلتی اولاد جسے نے اموال جسے وج ج اس وقت پھر ولیاں تھر شیطان جم پی فرن دیا جناب علی وہ سستہ رکھنے والے جم پونے جس احوال بن گئے ہوں قومی بنی اسرائیل دے حالات بدل لگ پے دو چیز نے قدر کرنی چڑ دی تھی. اگے ہر تھان سے کلبے والی تھان سے فتح تھان سے جب سن نہ سندوک مبارک چک لے سن جہ کلام تبیاں کا لباس سی حضرت ہارون پاک دی پد مبارک سی حضرت موسا پاک دا اشا مبارک سی حضرت موسا پاک دا جبا مبارک سی زیادہ اے لباس نبیان دا تے اللہ کا کلام صندوق سندوک موجود سی جسے جانے سنال سن لے کے جن لگن جس میں کولادوں نفل ودیاں طریقے تبدیل ہو گئے انہوں نے نظری بدل گئے اسے سوچنے لگ پے بال سائیں سالس ملیں گے حق سن سان سال تک پہنچ گئی میں غریب یہ کوئی حق نہیں کسی کوئی جناب آل اس نہیں اپنیاں فلے مصروف ہو گئے اس وقت پروردگار نے فرما حال کیونکہ پرور دار قدر مطلق ذاته قل اللهم مالك الملك تقتل الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من بيدك الخير إنك على كل شيء قدير جن چاہ مالک عزت والی بادشاہ دے عزت علی تے دلت علی بادشاہ کیڑی ہے وہ سونے جب بندہ پروردگار کا بن جانا ہے اس لیے پرور دگار اپنے بلیاں حکومت اتا فرما دے جب والی بنتی ہے رب لالی بادشاہی عزت والی بادشاہی کا فرما دے جیسے بندہ اپنے پرور کا آ فرمان بن جا رہا جسے بندہ رب کا حکم ابولی کرنے والا بن جانے اس وقت اپنے دشمنوں جیسے دشمن حکمران بن جانے رب والے وہ جا دمن اسلام کا رب رسول دا وہ آن کے جی کہ اللہ والے یہاں آن کے چھچر پھیر دن کے سلیل کر دے جیسے بندہ میں را ہوں بنوزت والی بادشاہی بن جاتی ہے بتا نام لال اپنے آپ سلیل کرا دے اس وب جڑی دشمنوں کی بادشاہی دے گئے اسلب والی نار تکوی نسالے خلمبر سباد سرم ایک بل خدائی ایک بلدگی گدائی ایک بلدگی ایک بندگی بندگی کنو کہ بستل مسل رک یہ من آ جی تا کپ کے آؤ مار کے بن دین باندھنا مسطر چو نکلے دروے ویخو سجنا ضرور کسے نہ کسے دے حکم ضرور کسے نہ کسے دے حکم اپنے آپ کو بننا پہ حکم ضروری بننا مننا جڑا پرور دار کے حکم دے دے خدا بند دے اپنے آپ بن لے گئے خوبا بن جائے رحمان بن جائے جا اپنے آپ نفستے شیتان کے حقانے گائے شیتان جڑا رب کا بندہ بن جا پھر پرور دگار جدی سلت تو بچا لا نفس شیتانگ در در در دلیل ساڈا کلندر ترما ہے وہ ایک سج درجے تران سمجھی ہے ایک سج دے ساؤنڈ والا یا تو تین چلاو کا ول نہیں یا پتہ نہیں واہ پہڑا پہ آپ کا ٹکاؤن پی چار بندے نے تکری تقریر ہی چلا بہت بار بار کچھ چنگا بھی نہیں لگتا حرکت کی جس ویل بندہ بولن لگتا اس وقت چھپی دینا سوچ کے تھلے پہ نہ مراد نگر سودے بھی سامنے لے گئے اگے ہوس پاک لی اولاد آ میں آپ سرکار لکھ بندہ سامنے اگے پچھے چار چیزیں بغیر لاک بندو نام نہیں سپیچ کر ل جٹ پیچھے توجہ سٹیکر وال جی ہوئی تو میں چک سے پار مارا گا تو میں آدھی توجہ پوری یہاں کی تبجو بھی پورا نہ لوا گا اسی بولو سب ادھر ویخ سونے اقبال فرماؤں گا وہ ایک سجد جسے ترا سمجیتا ہے وہ ایک سجد جرا سمجیتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یعنی مطلب او ایک رب کی مارکا ایک رب کے حکم بند لے رب کے حکمرچ اپنے آپ بن دے گا پر وردگار تینوں جگ, جگ دی غلامی تو بچا لوگ گا صرف اپنے در کا غلام بنا کے رکھے گا لوگوں کے در کا ویکاری نہیں بناو تو پروردگار تروردار کا پروردیگار کے حکم اپنے آپ نہیں بننے گا کدی نفس پیرے حکم چلا کدی شیطان تیرے حکم گا کبھی شیطان دے چلے سارا تے حکم چلا, دے تیرے تے حکم چلا رب دے حکم چھ لے گا جے, جے نفس جے رب دے حکم تو آباد رہے گا پھر نفس بھی حکم چلاوے گا شیطان بھی حکم کافر بھی حکم چلاوے گا ورد میں سارا ہر فر ہر ظالم ہر امیر ہر مالدار ہکا کے گھر دیا رنگ بھی چڑھا لگ جان گیا سونا بندہ بن جائے اٹا فرما دے جو جب میں کسی سامنے تینوں دلیل ہو دینا نہیں اگر دیکھو سونے ہوں بنی اسرائیل جس نے ایک گمان کی تا ہے جو بادشاہ کی سوچتے کلام کا سدکا امبیا برقات کا سدکا ملیا ہے ربلا لمیر نے جو عطا فرمایا اے اے آدھے گیر دی رسول جیسے لے نسل آ گئی کرنا شروع کر دا اپنا ہی جب جی نے اے اللہ دے کلام تے رفد دی دی دی بے خدری کی بے قدری کی صرف گمان چیتی ہے آخا نظریات ندریات چیتی ہے نتیجہ کی نکلے فرمایا کرنا دروی قومی ہوما لکھا کا فر قوم پی دے مال کے لے گئی جاناں ختر کر گئی یہاں دیا عزتوں اٹھا کے لے گئے اورتوں اٹھا کے قیدی بنا کے لے گئے یہاں کے بالوں قیدی بنا کے لے گئے وہ سونے جب یہ احوال بن گئے درویش تجو میرے اگر میں اللہ کے کلام کے بھی چلاوت کر کے تینوں جو دسنا جون کے احوال کھے دے بن گئے سر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے إذ قالوا لنبي الشلق مبعث لنا ملكا نقاتل في شبيل الله جی بنی شرائی لالے پینے لگے اپنے نبی نو اے اللہ دبی ساڈے بادشاہ بنا دے سا کوئی ملک مالک بنا دے, تھا دے کرن والا ہو تاکہ اللہ دے کے وچ ابھی جہاد کریے اگو اللہ دا نبی فرماؤں تالا ان شاہی تم ان کو, کو ملو اللہ تو اللہ کا نبی فرماؤں گے میں بادشاہ بنا دینا لگن جاہ بنایا مطلب جہاد فرد ہو جاوے اللہ تو پھر جے جہاد نہ بنے گا نارے تکبیر نار رسال رسالت پروردگار عالم فرماؤ د کون بنی اسرائیل کو نبی فرماؤ دتا تو جہاد نہ کرو اگوں بنی اسرائیل جاب دالو مال اللہ وقت یار وہ کہ لگے بنی اسرائیل اللہ نبی سانو جہاز کو ڈکے گی وہ کہ لگے گھر اولادوں کو محروم ہو گئے یعنی کی مطلب جدوں حملہ گلبا پایا اس وقت مال بھی لٹ کے لے گئے او اولادوں بھی قابو کر کے لے گئے عورتوں بھی قید کر کے لے گئے چند مرد بچے جناب تھوڑا اللہ اللہ ذرا اس کا سابقہ میں بیان کر دینا ادر ویخ سونے جیسے یہ عورتوں لے گئے اموال مال ہر ایک شہ گئے بیٹھے پورے جگی پورے جگہ حکومت اچانک پہ لیا آپ لے مشورہ یاد میں اس وجہ ج بہن لگیا مگر گانے چشتہ ہلے بہت بھی جوڑیاں کا سنتا دس سال ہو گئے نہ کوئی نہ کوئی عوام پونا ہے اللہ کے بدلو کرم کے سدار مجمے ہو سا بیان کریے تو کوئی مس آئے ایک دن آپ خوشی نہ خرک سکے لیکن الگ چیز ہے کہ شیتانی سیکنڈے کوئی نہ کوئی نے خرابیاں پیدا میں میں توجہ رکھو بولو ادھر دیکھو سونے اور دور بیٹھے کی آواز لے گا لیکن بولوں کا مسلت فرمایا جائے اور نتیجہ کی نکلیا آئے کئی ان مارے گئے مال لے گئے گھر لے گئے سی عورتوں چوک کے لے گئے بچیاں چوک کے لے گئے بچے چوک کے ل گئے او لگے اے اللہ جگنا دو انما یا مال جہاد روکن والا ہے یا اولاد والی ہے گھروں کٹ گئے تو اگر دیکھو سویا پتا لگ رہا ہے کافران ایڈے پھیڑے کافران نے ایڈے پھیڑے ہال انسلام والے کر دیتے جڑے اللہ فرمانی کرے بن گئے دو چیزوں کی کیڑیاں دو چیز کا یار فرما تفسیر کی گل جسے بلی اسرائیل سارے اکٹھے ہو کے پھر جوڑے کہن لگے یار مارے گئے اور نظر مارو سندو کتنے لا کے بندیا تو لیکن قومی امالکا والے سندو اٹھا کے لے گئے سن انشان ہو گئے کہیں لگے بس ہوں مر گئے ہوں سڈے آستے عزت واپس نہیں پلٹ سکتی سارے جمع ہو گئے جمع ہو کے ربی بارگاہ سر سجدے رکھے سر سجدے رکھ کے ربل آلمی بارگاہ دعا کر دے گا نبی مبوس پرماد جان دے عزت لے کے دیوا چکتا ہے صرف سرف اللہ نبی لیکن جسے ان قبیلے والوں نظر ماری پتا لگیا قبیلے, اس قبیلے دے سارے مرد قتل ہو گئے کوئی ایک بھی مرد باقی نہیں بچیا کوئی بھی عورت کوئی اٹھا کے لے گئے کوئی قتل ہو گیا صرف کوئی بی گئی ہے جی شادی شدہ سیون خبر کولے جائے گئے لگے یار ہوں کریے اتنے تو مرد نہیں رہا ایک بی, بی بچی ہے جی شادی شدہ سی وہ کہ رب کریم نے جڑا اتحر سان موقع پہ دے دے انج کرو اس بی, بی دی عزت جان حفاظت کروے گھر آلے دی حفاظت کرو اپنی بی بی جانا دے اس بی, بی دی حفاظت کرب کر لا لمی ہو سکتا ہے ملا ہوبن پتر عطا فرماوے جنو نبی چا اللہ, اللہ, کیا بات, ہے بھی, کیا بات دروی جس بنی شرائیل مرد اس بیو گھر چار دیواری دی عزت دی کی حفاظت کی پتہ لگیا بی حاملہ سارے نے سر سجنے بچ دریا لجپالا ری در امید لائیا نے مہربانی فرما دے آدھا نبی مبوت فرما دے دی دی اندر دعا کر دیے مرد باہر دعا کر دے پردیگار نے پتر اتا پت فرما ہے بیبان وملا پہلی بار جا نکلیا من اردو پنجابی چ بنتا ہے رب سا سن لی او ابنے کفیر لفظ بیان فرما نے یا شمعون یا شمویل یا شموئی تین لفظ کا بیان کرتے ہیں یہ اس نبی کا نام پی گیا اے اے رب سا سن لئی نبی دی جس نبی نبوت کی عمر نوچے نے جس وقت عرا نبوت فرما سی او نا اعلان نبوت فرمایا نتیجہ کی بنے بس یہاں کا اعلان نبوت کرنا سی بنی اسرائیل جماؤ کیا گئے لگے اللہ دبی ساڈے کوئی بادشاہ بنا دے تاکہ اسلام کا بادشاہ ہوے نبی پیروکاری ہوے اکا جنگ لڑتے ہوئیے رب دستے یاد کرتے ہوئیے تاکہ لاپس آ جاو او اموال اولادا یہ واپس مل جا ساری عزت کا شرادا بکھر گیا سی واپس مل جائے اس اللہ بادشاہ بنا دے اللہ دا نبی کی فرماؤں گا سناوا اللہ کا قرآن فرمایا مالک اللہ دے نبی فرما نے بے شک والوں رب العالمین نے بنا جائے توجہ اگے جڑے قبیلے بادشاہ آدھا سی اس قبیلے تو ہٹ کے اللہ دے نبی نے بادشاہ چا جا بنا جائے جس نے بادشاہ بنایا جائے اس وقت دروے ہے یہ ڈی سن بنی اسرائیل والے ہے ایس ایس دیوکوف سن کہ میں دے اللہ دے کرنے بعد دے لگے اے اللہ دے نبی قالو انا سڈے واسطے ہے سارے قبیلے رہی ہے سارے کو تجربے بڑے نے سارے کواہکوں کا پتا ہے کہ تو کبھی بادشاہ کی کوئی نہیں ویکو سب کو ہال بھی مال ہے ہمیں نتیج بھی گئے ہیں پر ہالے ایڈے بڑے مکے نہیں ہیں لیکن جن کا نام کسی کو لوگ مطلب تسا تمل مال مال کی رسحت وہ گزارا ہی مسے مسے ہوتا ہے اللہ دے نبی دا جواب سن سمجھو ان ہے اللہ فرما آخر بلا نے یہاں چیادہ ہے تھڈے دو چیزاں نہ لو ایک تین زیادہ رکھتا ہے جسم یعنی اللہ دے علم عمل کراقت زیادہ رکھتا ہے جو ہے نا جسم اے جسم اے جا اللہ بندگی تگے ورنا نام مراد پاٹ پاٹ کہتے ڈی بلان بنیا پیا ہو جسم کا کوئی فائدہ نہیں اس طاقت کا کوئی فائدہ نہیں جی دلیا وٹ دے کے بیٹھا ہوگی جا کے لنگی جا ہاں اس طاقت کا جڑا عزت کی کمائی کھانا ہوا اس, اس مال کوئی فائدہ نہیں جڑا بےغیرتی کمائی آئے اس مال کا کوئی فائدہ نہیں اور اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں جڑا نام بے خیرتی مال پل کے بنیا ہوگ سکتی نہیں خیرت صرف وہ جاگ سکتی ہے چیاں رنگوں کے حال نہیں سو ہوتا کہ شاہ جی چشتیاں کے بیان جڑے ہیں سارے ہی تھوڑے لگتے تھوڑے جگہ باقی سارے وہ آسے پاس گلان بڑی کرتے ہیں میں آخا پی گل صرف ای جا حرام کھا کھا کھا کھا اندر سارا حرام بڑیا پیا ہے پلیت وڑیا پیا آ وہ پلیت نکلے تو کوئی پات نل کاروبار لے خود کمائیاں کھا کے حکومت والا دین کے لوگ بادشاہ جہے پاس بادشاہ لگتے ہیں پچھوں لگ جدرز جب ساڈے وزیر صاحب وزیر صاحب دیا بہن دیا کمائیا کھا ہو گے تو اس ویل کی خیال ہے عوام کے لوکاں نے آدیاں لوکا دیاں دیا بہنوں نوکری لا کے تو کسی کمائی نہیں کھانی کوئی پوچھے گا شاہ جی ساڈا کپتان سے اشک مستفاط رحمت اللہ لال امید کی محبت منا پیا ایک ہفتہ تو تصای گل کر دیتی ہے میں گا جناب مجھے صرف یہ نہ بھئی بھائی پچھلے ترائے سالوں کی کارگزاری جتنے سینما بنوائے کتنا فلم انڈسٹری نوپیہ دتا ہے ہوں یہ دسو ملک کے وڈیے ملک والی عورتیں دیا وائے ملک کا وڈیرا کے بادشاہ نہیں بنے بیٹھے بادشاہ واسطے ریا اولادر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جای دھی بہن فلم کے ذریعے نچا کے الیکشن لڑن کو پہلے سڑکاں تے نچا کے وزیر آزم بنتا ہے حکومت چلا ہے جہاں دیاں کمائیاں دے جب بادشاہ بنے گا تو تے لوکاں تے کہنا ہے بھائی اے رن تو بغیر گزارا نہیں آتا کڈو کڈو یہ گھر کیوں بہائی نے اور ویس اگلے نے کٹیاں نے اج وزیر بنیا بیٹھا لے کے سڑکوں جناب مجموعے مجرے کرا پے اس بعد جناب گیلو وزیر آدم بن گیا زیادہ سوکھا طریقہ جو دیا بہن کھڑو ہوں جہاں دنیا پرست ہونے گے دنیا کما وہ ہرام دیا کمائییا تو انہیں پہ آپ ہی لگ جانا ورنا ادھر ویسے ایمانداری دسیا گئے ایم اے کتنے سال ہے کم بدک کم بد سولہ سال ویسے سال چلو ایک بھی کر لو سولہ سال ایک ہی کر لوں سولہ سال ایک سال کے دیہڑ کتنے آدھے ترائی سو سات اتنے ساٹھ چھٹیاں کر دے ترائی سو دیہڑیاں لگ سولہ ترائی سونا بھجوا سولہ بتی سے سولہ اٹتالی اس لیے سپراؤں تو چاہو کہتے ہزار بن گئے بولو اڑتالی سو بن گیا اڑتالی سو ہزار بن گیا اڑتالی سو ہزار بن گیا اس دور اس وقت ہے جہاں پولیو کے پترے پلایاں نے بجیا پاک معلوم ہے کہ تنخواہ کنویں چلا رہی ہوئی چلو اپنا ماسٹران کا تو پتا ہوئے گا کہ ماسٹر تنخواہ کنٹرن چل رہی ہیں چیز ادارے جی یہ نہیں ہے نا جی اچھا مسلمان بھی اڑتالی سویاڑ آدھے گھروں لکھنی ہے سڑک پہ آئیے رستے پہ آئیے بازار آئیے سکول تک جائیے اگوں پڑھا کسے پاسے رنا سن تو کسے پاسے ماسٹر سن کتنے آیاشان کی نظر گزری کتنے بدماشا کی نظر گزری کتنیا انہیں ہاتھ مٹکے کیتے پتا نہیں کتنیا کچھ کیا تر سو دیا ایک سال کی سولہ سال اٹتالی سو دیاڑ جی بعد مہینے کا تری ہزار لایا لاکھ لانت نہیں ہے جی کمائی اسے بھی اٹتالی سواری سوار اٹالی سو دیا ہزار نالو چکرے بہانی کجری دا ملک زیادہ وہ ایک رات دا روپیہ پنج دس ہزار کما لو او سو اٹتالی سو جی, اے جی کمائی اتے. جی آئی سو تیاری یار یاری دسو میری گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی چکلے کی کندری بول بہتا پائی ہوتی سوہ ہے تی ہزار سے چالی ہزار سے پنجہ ہزار میں آخنا عزت بلا لکھانے بھاو ہی دکھتی ڈارف کڑی فرما دے گا رت سنگ کتے چنگا شرمی تکبیر نعرہ رسالت نے فلاف نرفا اگر وے خوش رب العالمین نے دلت دے ایام کیوں دکھائے وہ میں بڑی سرائی جڑا کسی قرآن چوپا بیان کرنا اگر بنی اسرائیل والے جدوں دو چیزاں بن گئے ایک اللہ دا کلام دوسرا نبیا کا لاست نسلت فرما قومی دے قوم کافر بت پرست مشرق قوم وہ پی گئی انج پی گئی جو قوم امالکا دے کافر قوم مسلمان جہے اس وقت مسلمان یہودی سن ہو گئے ہو گئے کافر مسلمان دیا عورتوں چک کے لے گئے بچوں چک کے لے گئے چک کے لے گئے گھر کبرے مار گئے اس حالت کے پرورتی کار سلیل کروا لے جلام کے بے قدرے بنے وہ جب لباس بے قدرے بنے پر سامنے سلیل کروا لے درویش اج چار چار دے جوان دے گزر گئے مسلمانوں تھپے مار کے روڈوں کو پشا جا دے سارے سڑکوں کو جسے کوئی کافر بےغیرت آ جائی اسے مسلمانوں رنگ پکڑ پکڑ کے بغیرت جناب حمس کا نشانہ بنا چتل کر کے سب سب نے مناقع والے لا <سلام> د فلا فلا قت کر کے ستا فلا خود کر خود پیش کر تیار نہیں ہو گیاں قتل کر کے پے میں فلا کر دیا فلا سو در پاکستان کی گل پوری دنیا نظر مار کے لو یہ درما تو میں جی ختم کر دیں گے درمیش جیسے پچھلے پچھلے دو دو تین سالوں کی گل جڑے ایچ ای پرما والے وہ بد وقت طبقہ یہاں مسلمانوں کا جلم کیا مسلمانوں دیا چھاتیاں کٹ کٹ کے انہوں نے درخت والا ویڈیو بنا بنا دکھایا لیکن پوری دنیا گئی پوری دنیا گئی مسلمان چھافیاں کتیاں لیکن یہاں غیرت نہیں آئی کیونکہ یہاں آجے ملک کی پہ بنگلہ دیش والے ملک افغانستان والے ملک ایران وال پہ چھوڑیا اسلام کی نہیں پہ کیونکہ جسے رب سلیل کرنا چاہتے اسے پھر تفرقہ آ جا بہن تفریح قوم بیں بولی ہوتا ہو جناب علاقے کی ہونے اگر پوری دنیا نظر ماری پوری دنیا ماری جائے تو پوری دنیا کتنے مذہب رکھنے والے وزاحد سارا کو سیاد تعداد مسلمان کی فوجا مسلمانوں کے کول مسلمانہ مسلمان کول جلٹمان کو اللہ کی جات جس بچا چاہتی ہے اسے بندہ بچتا ہے ایٹم بچاؤ والے الٹا مارن والے سویا کلندر سوال فرما बेदार हो कर آپ ویک سو سالگریز سپر پاور لگا پہلوں سال سپر پاور پھر سپر پاور بن گیا ہے چین سپر پاور بننا ہے میں خیال جا پہ سا سال سپر پاور بنے یہ کول کر پیاؤ آدھی عزت ناج کرنے کر رہے سربر کے جمانے شریف کو لے کے سات سو سال سلاتی نے ارب نے ہاتھوں کی سات سو سا سا سال سلاٹی نے ترک نے ہاتھوں کی سب پیروں چودہ سال دنیا میں سپر پاور اسلام ریا ساٹھے تیرا سو چودہ سو سال اسلام سفر برابر رہے بڑکیاں یاد کر لگ لفسوس اج فرنگی تعلیم نے آن کے بےڑا کر ساجا کلندر اکبال فرما شکایت ہے مجھے خدا مکتب یاداگر شکایت ہے آخ سوڑیا مسلمانوں کے بال کے بال سن یہاں دیا پروادہ دی آشمان وال لیکن اب یہ مٹی خاک پاسی دا سبق لیا جانے یعنی کی مطلب سونے درویش پدھر سے تین سو تیرہ ہزار تو وقت کافلوں کے گالے بات ہے سن چنگ جرمات پنتالی ہزار آدمی چنگ چنگل جرمات کو یاد کیا جائے گا سونے پنتالی ہزار سیاست پنجر نوی سرگرام سو سا چودویں پیار پنتالی ہزار سیاب ندی وہ ہلا ساڈے نال لکھ اپنے نیسے دیا لوگوں کو چار سارے مس گئے پورا ملک کیونکہ اقبال فرماؤں گا کاس ہے شمش کرتا بروسا ہے تو لڑتا کیونکہ مومن بندے اپنے پرور گزار یقین رو جائے اپنے پرور بزار اتر یقین